عظب اللہ سمیلع منشی طرجیم من حمضی ونفی ونفی عدیق المنافی کوفی علوبہ مرد المبر عزیز الحکیم عیدیقولمنافی کون ولدینفی علوبہ مرب جب منافعین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ایک بیماری تھی وہ کہہ رہے تھے غرر اولا دینوں ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکا دیا ہے تو میں توکل اللہ عزیز الحقیم اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ پر توقل کرے تو یقیناً اللہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے یہاں دو لوگ ذکر ہوئے ہیں ایک منافق اور دوسرے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ بیمار دلوں سے مراد نئے مسلمان جن کے دلوں میں شک والی کیفیت ختم ہو کے پوری طرح سے یقین والی کیفیت ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی یا پھر یہودی اور مد مقابل مشرقین بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں وہ کہنے لگے کہ غرح اللہ دین ان کے دینی جوش نے ان کو بالکل ہی دیوانہ اور پاگل بنا دیا ہے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تھوڑی سی تعداد ہے کوئی سر سامان بھی نہیں حتیٰ کہ لڑنے کے لیے ایک کے سوا کوئی دوسرا گھوڑا بھی نہیں صرف ایک ہی گھوڑا ہے اور چلے ہیں قریش کا مقابلہ کرنے جو کیل کانٹے سے لیس مسلح لشکر ہے اور پاگل تو ہیں جو موت کو خود دعوت دے رہے ہیں ایسے بڑے لشکر سے مقابلہ کرنا جو اسلحہ سے لیس ہو چند ایک لوگوں کا کام ہے ہی نہیں یہ تو موت کو گلے لگانے والی بات ہوئی جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں نہیں وہ امریکہ بہادر وہ بڑی جدید ٹیکنالوجی والا اور اس کے پاس یہ بھی ہے اور یہ بھی اور فلاں بھی اور فلاں بھی مسلمان ملکوں کے پاس تو کسی کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے اس سے ٹکر لینی وہ بیوقوفی ہے اتنی بڑی طاقت اور قوت کے ساتھ چند لوگوں کا وہ بھی نہتے ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ٹکرا جانا رسولوں اور ان کے ساتھیوں کو پاگل اور دیوانہ کہنے کا یہ سلسلہ پہلے رسول سے لے کر ہمارے رسول تک مسلسل چلتا آیا ہے کیونکہ کفار وہ بات سمجھ نہیں سکتے جو ایمان سے دل میں پیدا ہوتی ہے تو اللہ کا فرماتے ہیں اور میں علی اللہ فعین اللہ عزیز الحکیم جو اللہ پر توکل کرے جس کا بھروسہ اللہ پر ہو جو اللہ غالب اور کمال حکمت والا ہے تو اس کا دل یقیناً مضبوط ہوگا اس کے لیے مسلمان کفار کے عظیم الشان لشکر کے مقابلے کے لیے ہر طرح سے آمادہ اور پرعزم ہیں ولو تر اللہ ولو تراط وف اللہ کفر المالائی کا تو یری بونا و چوہا ہوں प्रकाश के تو دیکھے جب فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا وہ ان کے چہروں اور کشتوں پر مارتے ہیں اور جلنے کا آداب چکھو یعنی کفار کی جو زندگی ہے اس کے کچھ حالات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے اور اب ان کی موت کی حالت اللہ نے بیان کی ہے یہ آئے ادرچہ یہاں پہ واقعۂ بدر کے سلسلے میں آئی ہے کہ واقعۂ بدر میں کافروں کی بہت کس طرح سے ناک ہوئی لیکن لفظ چونکہ عام ہے اللہ نے الفاظ میں اس کو بدر کے ساتھ خاص نہیں کیا اگرچہ اس کا سیاق اور جو شان نزول ہے وہ بدر کے حوالے سے ہی ہے تو اصول اور قانون یہ ہے کہ آیات کے مفہوم میں شان نزول اور جگہ تو نہیں دیکھا جاتا بلکہ الفاظ کا اعتبار کیا جاتا ہے اس کے لیے حکی قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ البرات ومو میں لفظ لام خصوصی سبق اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے اسباب کے خصوص کا اعتبار نہیں ہوتا جب الفاظ عام ہیں تو اس طرح کا معاملہ جہاں پہ بھی ہوگا وہیں وہ حکم لاگو ہوگا اور فٹ آئے گا اللہ نے چونکہ یہ نہیں کہا کہ کاش کہ آپ دیکھتے جب بدر میں کافر مر رہے تھے بدر کی قید نہیں لگا بلکہ مطلق طور پہ کہا ہے کہ کاش آپ دیکھ لیں کہ جب کافروں کی جان فرشتے قبض کرتے ہیں وہ جب بھی کرتے ہیں میدان بدر میں ہو چاہے عام حالات میں تو فرمایا کہ کافروں کی روح قبض کرتے وقت فرشتے جس طرح ان کے منہوں اور ان کی پشتوں پر مارتے اور جس طرح جھڑپتے اور سختی کرتے ہیں کاش آپ وہ منظر دیکھ لیں کیونکہ سننے میں وہ بات نہیں جو مشاہدہ کرنے اور دیکھنے میں ہے ایک بندہ کسی چیز کو سن کر سمجھتا ہے اور دوسرا اسے دیکھ کر دیکھنے والے کا جو یقین ہے وہ سننے والے کی طرح نہیں ہوتا لئی سل خبر وقل خبر معائنہ کرنے کی طرح آنکھوں سے دیکھنے اور مشاہدہ کرنے کی طرح نہیں ہوتی اگرچہ خبر کے ذریعے بھی علم حاصل ہو جاتا ہے احادیث میں کافر کی جان پونی کے بڑے ہولناک مناظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیے ہیں کہ کس طرح سختی کے ساتھ کافر کی جان کو نکالا جاتا ہے تو بہرحال یہاں پر بھی اللہ صحانہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ یہ بات ذکر کی ہے کہ فرشتے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے کہ اب جلنے کا عذاب چکھو ظالی بما قدمت ماں بدمت یہ اس کے بدلے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا وہ ان اللہ علیہ سبد اللہد اور یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں پر ذرہ بھر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے یعنی یہ عذاب عن عدل ہے اللہ کا عین انصاف ہے کہ اس نے تمہارے سمجھانے کے لیے اپنے رسول بھیجے کتابیں نادل کی وحی نادل فرمائی لیکن تم نے اللہ کی ایک بات نہیں مانی تو یہ جو ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے یہ بما قدمت عیدی انہیں کہا جاتا ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے تمہارے اعمال کا سرا اور نتیجہ ہے اور اللہ تعالیٰ لئی سب ذلام ذلام کہتے ہیں بہت زیادہ ظلم کرنے والا مبالغے کا سیدھا ہے کہ ظلم میں مبالغہ کرنے والا تو لیسا سب ذلام اس کا معنی کریں گے کہ کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں جب مبالغے میں نفی ہوتی ہے مبالغے کا سیگا جب نفی کے سیاہ میں آتا ہے تو اس وقت وہ نفی میں مبالغہ کرتا ہے مبالغے کی نفی نہیں ہوتی یہ معنی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں یہ تو مبالغے کی نفی ہو گئی نا کہ زیادہ ظلم کرنے والا نہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے تھوڑا بہت ظلم کرنے والا ہے زیادہ ظلم کرنے والا تو یہ اصول اور قاعدہ ہے لغت کا کہ جب مبالغہ کا سیگا نفی کے سیاہ میں آئے تو وہ مبالغے کی نفی نہیں کرتا بلکہ نفی میں مبالغہ کرتا ہے کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں ظلم کی نفی ہو رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا تو اس ظلم کو اللہ تعالیٰ سے منفی کرنے میں مبالغہ کرنا ہے لئی سب ضلع اللہ تعالیٰ بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے ایک طویل حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا عبادی انی حرم ظلم اللہ نقسی ہے میرے بندو میں نے اپنے آپ پر ظلم حرام کیا ہے بجائے تو ہو بھائی نہ تمہارے درمیان بھی میں نے اس کو حرام قرار دیا ہے فلا تو تو ایک دوسرے پر تم ظلم نہ کہو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا کہ میں کسی پر ظلم نہیں کروں اور یہ ظلم تمہارے ماں مابین بھی حرام ہے لہذا تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جن کو میں محفوظ رکھتا ہوں پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا پھر جو خیر پائے گا وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جو اس کے علاوہ کچھ اور یعنی کوئی اس کو نتیجہ برا ملے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کریں یہ صحیح مسلم میں طویل ایک حدیث ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہوا ہے اللہ ذرا بھر بھی ظلم نہیں کرتا کدا بھی عالی فرعن ولطینہ تبلیم ان کا حال فرعون کی آل اور ان لوگوں کے حال کی طرح ہوا جو ان سے پہلے تھے کفرو بھی آیات اللہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا فعق اللہ تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا ان اللہ قبیل شدید القاع یقیناً اللہ تعالی بہت قوت والا سخت عذاب والا ہے یعنی اللہ تعالی کی آیات کو جتلانے کی وجہ سے جس طرح فرعون اور ان سے پہلے کافروں کا حال ہوا ویسا ہی حال ان لوگوں کا ہوا کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کو جپلایا تھا پہلے جپلانے والوں کو بھی اللہ نے نیست و نابود کر دیا ان کو بھی نیست و نابود کر دیا غالی کا بھی ان ماں بن مَا ہند یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی وہ نعمت بدلنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم پر کی ہو یہاں تک کہ جو ان کے دلوں میں ہے وہ اسے بدل دیں وہ ان سمیع القلیم اور یقینا اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے یعنی اعتقاد اور نیت جب تک نہ بدلے اللہ کی بخشی ہوئی نعمت چھنتی نہیں جب بندے کی نیت اور اعتقاد بدل جائے تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت چھن جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اپنی عطا کردہ نعمت سے اس وقت محروم کرتا ہے جب وہ اپنے عقائد اپنے اعمال اپنے اخلاق کو بدل کر اس نعمت کے اہل نہیں رہتے کسی بھی قوم کو اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کو اس وقت تک برقرار رکھتا ہے جب تک قوم اپنی حالت وہ برقرار رکھتی ہے اور جب ایمان کے بجائے کفر شکر کے بجائے ناشکری اور نیکی کے بجائے گناہ کرنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم سے نعمت کو چھین لیتا ہے اور پھر اس قوم کو مختلف قسم کے عذابوں میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیتا ہے فرعون کی قوم اسی طرح قریش کو بھی اللہ تعالی نے بڑی شان و شوقت سے نوازا تھا خوشحالی سے نوازا تھا لیکن ان کے کفر کی وجہ سے ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان سے نعمتیں چھین لی اس زمانے میں مسلمان جو ساری دنیا میں ضدت غلامی اور دوسروں کی حاشیہ برداری کی زندگی بسر کر رہے ہیں وہ بھی اپنی بدعمالیوں کی سزا پا رہے ہیں وغیرہ اللہ سبحانہ خانہ ہوا نے تو مسلمانوں کو عزت رفعت عظمت خلافت عطا کی تھی غلبہ دیا تھا اور پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجتا تھا انہوں نے اللہ رب العالمین کے حکامات سے رو گردانی کرنا شروع کر دی تب آسانی ان میں آ گئی جہاد کو یہ چھوڑ بیٹھے اخلاقی انخطاب اور بستی اور زوال ان میں آیا اللہ رب العالمین کے حکامات سے یہ پیچھے ہٹتے چلے گئے تو اللہ تعالی نے ان کو پوری دنیا میں زل و خار کر دیا وَأَنَّ الله سب عليم اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے اللہ کو معلوم ہے قوم کیا کرتا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں کدہ بھی علی فرحین ان کا حال فرعون کی آل اور ان لوگوں کے حال کی طرح ہوا جو ان سے پہلے تھے کب بھی آیا کی انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جٹلایا تو اہلک نا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا وہ عغرت فرعون اور اعلی فرعون کو ہم نے غرق کیا وہ کلکان و ظالمین اور یہ سبھی ظالم تھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لڑنے والے ہیں ان کا حال فرعون اور ان سے پہلے کافروں جیسا ہے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی پچھلی آیت میں اب پھر دوبارہ اس کو دہرایا مقصود یہ ہے ایک تو پہلی بات کی تاکید ہو جائے جیسے اللہ تعالیٰ نے صورت قیامہ میں فرمایا ہے اولا لا ثم سما اولا کا اولا اولا اولا اولا تیرے لیے ہے پھر ہے کے کے اولا اولا اولا تو یہاں بھی قبل پچھلی آئے میں بھی کہا اور یہاں دوبارہ کہا کدا کہ ان کا حال آل فروم اور ان سے پہلے کے کافروں کے حال جیسا ہے اور دوسرا اس آیت میں پچھلی آیت کی کچھ تفصیل ہے کافروں بھی آیات اللہ اللہ تعالی کی آیات کا کفر کرنے آیات کو نہ ماننے کا ذکر تھا پچھلی آیت میں کلتکو بھی آیات رپیم اللہ رب العالمین کی آیات کو انہوں نے جٹلایا یہ اس کی وضاحت اور سرحد ہو گئی کہ انہوں نے انکار کے ساتھ ساتھ اس کو جٹلایا بھی تھا ایک تو مانا نہیں انکار کیا دوسرا کام کیا قضا ہو جٹلایا کہ یہ سچ بھی نہیں جھوٹ ہے جھوٹ قرار دیا خود بھی عمل پیرا نہیں ہوئے تسلیم نہیں کیا اور دوسرا اس کو جٹلا بھی دیا اور تیسرا اس میں گناہوں پر گرفت کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں پر ان کی گرفت کی اور یہاں پر اعلی فرون کی اس گرفت کی تفصیل اللہ نے ذکر کی ہے یعنی غرق کا بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کیا اور آداب کے سبب کی سات الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ سارے کے سارے ظالم تھے جبکہ اس سے پہلے قریب ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ذرا بھر ظلم کرنے والا نہیں اگر وہ ظالم اور گناہگار نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں تھی کہ انہیں بلا وجہ ہلاک یا غرب کر دیتا یہاں <سلام> یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے مراد رسولوں کے لائے ہوئے احکام اور ان کے نو اور نشانیاں بھی ہیں انہیں جٹلانا بھی وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جٹلانا ہے اِنَّ شرد اللہ اللہ فهم لا یقیناً جانوروں میں سے سب سے برے اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا سو وہ ایمان نہیں لاتے پچھلی آیت میں جب سارے کافروں کا یہ وصف اللہ نے بیان کیا کہ وہ سارے کے سارے ظالم ہیں تو اب یہاں کفار کی کچھ خاص شرارتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے فرمایا کہ یہ جانوروں میں سے جانداروں میں سے سب سے بدتر ہیں ایمان نہیں لاتے اللہ دینا آحت من کہ ان میں سے جب آپ کسی سے عہد کرتے ہیں سبین کو زونہ عہدہ فی کلی پھر وہ ہر بار اپنا وعدہ توڑ دیتے ہیں وہ ہم لائے تقن اور وہ ڈرتے نہیں مطلب یہ کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتے یا اپنی بط عہدی سے اور بد عہدی کے انجام سے نہیں ڈرتے یا خاص طور پر مدینہ کے جو یہودی ہیں وہ مراد ہیں اس سے جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہنچ کر معاہدہ کیا اور اچھے ہمسایوں کی طرح رہنے اور باہمی تعاون کرنے کا عہد و پیمان کیا لیکن اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت کو دیکھ کر انہیں بڑی تشویش ہوئی وہ کبھی اوس اور خزرج کے درمیان جاہلی عصبیت ابھار کر ان کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے اور کبھی اسلام کے دشمنوں کی ہتھیاروں کے ذریعے مدد کرتے اسلام دشمنوں کو ہتھیار فراہم کرتے اور معاہدے کی بار بار خلاف وردی کیا کرتے تھے اور جب ان سے کہا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے او ہو ہمیں تو معاہدہ یاد ہی نہیں رہا دیکھے کیسا عجیب ہم توڑتے ہیں معاہدہ توڑتے ہیں جب یاد دلائے جائے تو کہتے ہیں وہ بھی غلطی ہو گئی ہمیں یاد نہیں رہا موصوب بنتے ہیں حقیٰ کے معاہدے کے ہوتے ہوئے ان کا جو سردار تھا قابل بنو اشرف جو بدر میں قریش کی شکست سے انتہائی سیکھ پا ہوا وہ مکہ پہنچا اور وہاں مکتولین کفار کے ہی جان انگیز مرثیے پڑھ کے قریش کو ابھارا اور مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے قریش کے نوجوانوں کو اس نے جوش دلایا ایسے ہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے شرت دباد قرار دیا ہے کہ یہ جانوروں میں سے بدترین ہیں انہیں اللہ سبحانہ ہوا کہا انہیں شر ناس نہیں کہا کہ لوگوں میں سے بدترین بلکہ کیا کہا ہے شرت دواب جانوروں میں سے بدترین اگرچہ دواب میں انسان بھی شامل ہیں لیکن عام طور پر یہ لفظ انسان کے بجائے جانوروں سے جانوروں کے لیے بولا جاتا ہے اشارہ اس بات کی طرف کیا ہے کہ گویا کفر کی وجہ سے یہ لوگ انسانیت کے شرف سے بھی محروم ہو چکے لہذا فرمایا فن مارکس کفن فلحر لہذا آپ اگر کبھی انہیں لڑائی میں پا ہی لیں ف شرم من خلفاہ تو ان پر کاری ضرب کے ساتھ ان لوگوں کو بھی بھگا دیں جو ان کے پیچھے ہیں لا اللہ کارون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں تشریح کا معنی ہوتا ہے خوف پیدا کرنا اور خوف کی وجہ سے بھگ مچا کر منتشر کرنا یعنی اگر کبھی لڑائی میں آپ انہیں پا لیں آپ کا ان کے ساتھ مقابلہ ہو جائے مد بھیڑ ہو جائے لڑائی ہو جائے تو انہیں بد اہدی کی ایسی صلاح دیں کہ ان کے پیچھے جو دوسرے اس طرح کے کافر ہیں اور جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے وہ بھی مرغوب اور خوف خوفزدہ ہو جائیں اور انہیں ایسی عبرت حاصل ہو کہ پھر کبھی معاہدے کی خلاف وردی کا نام تک نہ لیں سوچے ہی نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اس سے پہلے یہود جو تھے بنو و نذیر کے اور بنو و نقا کے ان کی جلا ادری پر ہی اقتفاق کیا تھا کہ ان کو مدینے سے نکال باہر کیا تھا لیکن بنو القریدہ کی مسلسل بط عہدی کے نتیجے میں اور این خندق کے موقع پر بنو نے خاص کر جو عہدہ توڑا اس کے نتیجے میں انہیں انتہائی عبرتناک ناک سزا دی کہ ان کے تقریباً چھ سو بالغ مردوں کو قتل کروا دیا جن میں ایک جنگی مجرم عورت بھی شامل تھی اس کو بھی قتل کروا دیا اور باقی عورتوں اور نابالغ بچوں کو غلام بنا دیا ایسا خوفناک قسم کا ان کے ساتھ سلوک اور معاملہ کیا کہ کبھی دوبارہ کوئی مسلمانوں سے عہد شکنی کرنے کا سوچے ہی نہ لیکن افسوس ہے کہ اس وقت کفار بھارت ہو یا امریکہ اور یورپ کوئی بھی مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کرتا سارے ہی مسلمانوں سے وعدے کیے جاتے ہیں اور اہل سکنے کیے جاتے ہیں اور مسلمان ہیں کہ اپنی نااہلی اور عیش و عشرت کی وجہ سے غیرت و حمیت سے بالکل محروم ہوئے چلے جاتے ہیں حمیت کا اظہار کرنے کے بجائے ضلع اور بے بسی پر قناعت و اتفاق کیے جا رہے ہیں وہ اما تخاطن قومن خیانتاً اور کبھی آپ کسی قوم کی جانب سے کسی خیانت سے واقع ڈریں فم بز علیہ ثوار تو ان کا عہد ان کی طرف مساوی طور پر پھینک دیں ان اللہ علیہ القائنین یقیناً اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یعنی اہل توڑنا خیانت ہے جو مسلمان کے لیے کسی صورت میں بھی جائز نہیں حتیٰ کہ اگر کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو اور ان کے خلاف کوئی بھی کاروائی اسلام کی روح سے جائز نہیں ہوتی ہاں وہ لوگ تمہاری ریاست کے اندر ہوں یا ریاست سے باہر ہوں اگر پھر واقع ان کی طرف سے عہد توڑنے کا کوئی خدشہ محسوس ہو تو پھر جو آثار اگر تمہیں نظر آ جائیں تو پھر آگاہ کیے بغیر ان کے خلاف خفیہ حملہ کرنا یا آگاہ کیے بغیر ان کے خلاف کھلم کھلا کاروائی شروع کر دینا جائز نہیں بلکہ صاف اعلان کرو واضح طور پر کہ ہمارا اور تمہارا وعدہ ختم ہے ان کی طرف سے یعنی وعدہ ہونے کے بعد کوئی گڑبڑ نظر آتی ہے تو اعلان کر دو تمہیں وعدہ ختم تم نے گڑبڑ کی ہے آٹھ ختم ہو گیا تاکہ تمہارے اوپر دھوکہ دینے کا یا عہد شکنی کا الزام نہ آئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا خیانت کرنا یہ پسند نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی سیرت بھی اور ان کا طریقہ کار بھی یہی رہا ہے کہ اگر کفار کی طرف سے بات عہدی ہوئی عہد شکنی ہوئی تو انہوں نے واضح طور پر اعلان کیا معاہدے کے ختم ہونے کا معاہدہ ختم ہونے کا اعلان کرتے اور پھر کافیوں پر حلہ بول دیتے اور جب کوئی قوم بد اہدی کرے اور اس پر بے خبری میں حملہ کر دیا جائے تو یہ بھی جائز ہے اولا اور بہتر یہ ہے کہ ان کو اطلاع دی جائے کہ تم نے بد اہدی کی ہے اب ہمارا اور تمہارا اہم جو تھا وہ ختم ہو گیا لیکن اگر کوئی قوم بد عہدی کر دے مثلاً بارڈر پر سیز فائر کا معاہدہ ہو جاتا ہے فائرنگ نہیں ہوتی ایک دوسرے کی اور وہ آن کر, کے اندر سے فائرن کر دیتے ہیں اب انتظار نہیں کیا جائے گا کہ جی وزیر اعظم صاحب اعلان کریں کہ تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے لہذا ہماری طرف سے آپ ختم اگر فوری جوابی کاروائی وہ کر دیتے ہیں تو یہ جائز اور درست ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن و خدا پر بن بکر کے حملے میں شریک ہو کر صلح حدیبیہ والا جو معاہدہ تھا اسے توڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دیے بغیر ان پر چڑھائی کر دی انہیں پتہ اس وقت مطلب چلا جب اسلامی فوجیں مکہ پر پہنچ گئیں اب قریش ریس پریشان ہو گئے کہ مسلمانوں کی فوجیں آ گئی ہیں اور وہ لگے کہ آج قریش باقی نہیں بچیں گے اور بالآخر مکہ فتح ہو گیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکہ پر چڑھائی تھی یہ قریش کی بے خبری میں تھی ان کو پتہ ہی نہیں چلا افضل اور بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ ان کو اطلاع دے دی جائے لیکن حکمت عملی کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں حکمت کی وجہ سے اگر دشمن کو اطلاع دیے بغیر ان کی عہد شکنی کا مزہ چکھانے میں ہی خیر اور بہتری ہو تو اس راستے کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے مسلمان اپنے عہد اور معاہدے کی بہت زیادہ پاسداری کیا کرتے تھے اور اس کی کئی ایک مثالیں اسلامی تاریخ میں موجود ہیں عہد شکنی کا جو معاملہ ہے یہ ہمیشہ کفار کی طرف سے ہی آیا ہے اور انہیں کی طرف سے پہل ہوتی رہی مسلمانوں کی بہرحال ہمیشہ یہ کیفیت رہی ہے کہ وہ عہد شکنی نہیں کرتے اور اگر کبھی عہد شکنی ہو جاتی ہے تو پہلے اطلاع دیتے ہیں کہ تم نے عہد توڑ دیا ہے لہذا اب ہم بھی اس عہد کی پاسداری نہیں کریں اور پھر اس کے بعد کارروائی کرتے ہیں ہاں کبھی حالات کے پیش نظر اور حکمت عملی کے پیش نظر بے خبری میں بھی وہ حل بول دیتے ہیں